اور جب وہ مدین کے کوئے پر پہنچے تو دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان سے الگ ایک طرف دو اپنے کو روک رہی ہیں نے ان سے پوچھا تمہیں کیا پریشانی ہے انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نکال نہ لے جائیں اور ہمارے والد ایک بہت بڑھے آدمی ہیں یہ سن کر مس علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا پھر ایک سائے کی جگہ پہ جا بیٹھے اور بولے ربی الی من خیر فقیر پروردگار جو خیر تو مجھ پہ نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں اب آپ دیکھیے کہ اللہ سے خیر کی دعا مانگ رہے ہیں لیکن کس طرح پہلا قدم وہ خود اٹھاتے ہیں خیر کی طرف بالکل اجنبی ہے اس شہر میں ابھی آ کے بیٹھے ہیں کہا جاتا ہے کہ جب وہ کئی دن مسلسل دوڑنے اور چلنے کے بعد ان کے پاؤں زخمی ہو چکے تھے بھوک سے برا حال تھا تھکے ہوئے تھے کسی کو جانتے نہیں تھے اور ایک پورے ش... ایک ٹرامے سے گزرے تھے کہ وہ ایک انسان کا قتل ہونا اور پھر خوف میں آنا اور پھر وہاں سے نکلنا اور ایک نامعلوم منزل کی طرف نکلنا لیکن آ کے جب بیٹھتے ہی ہیں تو سب سے زیادہ تو خود ان کو آرام کی ضرورت ہے لیکن اس وقت بھی ان کی نگاہ نیکی کا کام تلاش کر لیتی کہ یہ لوگ ضرورت مند رکھتے ہیں یہ خواتین جو ہیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے اور بغیر کسی معاوضے کے بغیر کسی غرض کے بغیر کسی لالچ کے وہ اٹھتے ہیں جا کے ان کا مسئلہ پوچھتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور ان سے کسی سلے کی توقع نہیں رکھتے پھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں نکلتے ہیں تو رب کو پکارتے ہیں پھر اپنے رب کو پکارتے ہیں ایسے محسنوں کی مدد اللہ کیوں نہیں کرے گا جو بے غرض ہو کر دوسروں کی مدد کے لیے نکلے جبکہ وہ خود اس زخمی حالت میں تھکے ماندے بھوکے بیٹھے ہوں ایسے وقت میں کسی کے کام آنا آسان نہیں ہوتا ہم عام روزمرہ زندگی میں دیکھیں کہ جب ہم ہم ہمیں تکاوت ہوتی ہے یا ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے اور کوئی اور اگر اس وقت ضرورت مند آ جاتا ہے تو ہم اس کا حق نہیں اپنا دیکھنے لگتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیاء کے ساتھ چلتی ہوئی پاس آئی کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو پانی جو پلایا ہے اس کا اجر آپ کو دیں موس علیہ سلام جب اس کے پاس پہنچے اور اپنا سارا قصہ سنایا تو اس لڑکی کے والد نے کہا کچھ خوف نہ کرو اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو یعنی یہاں فرونیوں کا کوئی راج نہیں تمہیں کچھ نہیں ہوگا تم محفوظ ہو ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجیے بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھے وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو دو بہترین کوالٹیز کا ذکر کیا کہ فزیکلی بھی اسٹرانگ ہو اور اخلاقی طور پر بھی اسٹرانگ کہ اس کے اندر امانت پائی جاتی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الم امن القوی خیر و احب من المن و فی كل خیر طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر اور پسندیدہ ہے اور ہر ایک میں بھلائی ہے تو ان کے باپ نے السلام سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں بشر کہ تم آٹھ سال تک میرے یہاں ملازمت کرو اور اگر دس سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے اب آپ دیکھیے کہ قسمت کہاں سے کہاں جا پہنچاتی مسل السلام شادی کی غرض سے نہیں آئے تھے اور نہ کسی نوکری کی غرض سے آئے تھے لیکن ان کے اندر چونکہ خیر تھی تو اللہ سبحان نے پہنچتے ہی ان کے لیے خیر کے دروازے کھول دیے بھی دیا کھانا بھی دیا شادی بھی اور کام بھی یہی چیزیں عام طور پر انسانوں کی زندگی میں ضرورت ہوتی ہیں تو اللہ سبحان تعالیٰ نے ان کی یہ تمام چیزیں پوری طور پر ضرورتیں پوری کردیں اور یہ دعا بھی بہت خوبصورت ہے انسان کبھی بھی پریشانی کے میں ہو اسے سمجھ نہ آ ہو کہ اسے کیا مانگنا چاہیے تو اپنے لیے خیر اور فضل مانگنا چاہیے اللہ سبحان تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتے بس اللہ فضلے اللہ سبحان تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو خیر مانگو بھلائی کے لفظ منہ سے نکالو یعنی اس وقت یہ بھی کہہ سکتی اللہ بہت تھک گیا ہوں میری حالت خراب ہے شکو شکایتیں یہ کیا ہو گیا اس نے یہ کر دیا وہ کچھ نہیں اچھے سے نکالے اچھی دعا مانگی اور اللہ سبحان نے فوراً دعا قبول کر لی مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے دکھی شخص کی دعا قبول ہوتی ہے ان کی بھی دعا قبول ہوئی اور پھر کس طرح یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دس سال کی ایک طرح سے کمٹمنٹ کر لیتے ہیں کام کرنے کی اور پھر اس کو کس طرح خوبصورتی کے ساتھ نبھاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبریل سے پوچھا علیہ السلام نے دونوں مدتوں میں سے کون سی مدت پوری کی یعنی آٹھ سال یا دس سال انہوں نے کہا جو زیادہ کامل اور زیادہ مکمل تھی یعنی دس سال ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کروں اس کے بعد پھر مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوئی نہیں. اگر میں واپس جانا چاہوں تو مجھے جانے کی اجازت دے دیئے دس واض دی اونلی کنڈیشن اور جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہوان ہے یعنی وربل کانٹریکٹ تھا ایک طرح سے جب موسیٰ علیہ سلام نے مدت پوری کر دی اور وہ اپنے اہل و عیال کو لے کر چلے تو تور کی جانب اس کو ایک آگ نظر آئی اس نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے بائبل کے بیان کے مطابق اس وقت ان کے دو بچے اور بیوی ساتھ تھی جب وہ دس سال کے بعد واپس مصر جا رہے تھے اور مصر کا قانون یہ تھا کہ اگر کوئی مجرم دس سال تک ہاتھ نہ آئے تو اس کے بعد اس پر سے مقدمہ ختم کر دیا جاتا تھا تو اب یہ واپس جا رہے ہیں کیونکہ اصل وطن تو وہی تھا تو راستے میں اللہ سبحانہ تعالی اب ان کو پیغمبری سے نوازتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھہرو میں نے ایک آگ دیکھی شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں وہاں پہنچا تو وادی کے داہنے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا اے موسا میں ہی اللہ ہوں سارے جہان والوں کا مالک اور حکم دیا گیا کہ پھینک دو اپنی لاٹھی جوہی کے موسا علیہ السلام نے دیکھا وہ لاٹھی سانپ کی طرح بلکھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کے بھاگے اور مڑ کے بھی نہ دیکھا ارشاد موسا پلٹ آؤ خوف نہ کرو تم بالکل محفوظ ہو اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھیج لو یعنی جب کوئی خطرناک موقع آئے جس میں تمہارے اندر خوف پیدا ہو جائے تو اس موقع پر اپنا بازو اتنا بھیچ لو یعنی اپنے آپ کو خود ہی ایک طرح سے کنٹرول کرو کہ تمہارا دل ٹھہر جائے اور تمہارے اندر سے روب یا خوف کی کیفیت نکل جائے یہ دو روشن نشانیاں تیرے رب کی طرف سے فرعن اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو علیہ السلام جو ہی بڑے ہوئے تھے وہیں پر ایشو عشرت کی زندگی ایک طرح سے تھی ظاہر ہے کہ وہ بادشاہ وقت کے گھر میں پل رہے تھے اور ہر طرح کی سہولیات تھی ہر طرح کی پروٹیکشن بھی تھی بہت کچھ سیکھ بھی چکے تھے وہی اللہ تعالیٰ ان کو نبوبت دے کر پھر ان سے بات کروا دیتے لیکن نہیں اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن دونوں بنائے سورج نکل نہیں سکتا جب تک رات نہیں آتی تو انسان کی زندگی میں بھی جب تک مشقت نہیں آتی جب تک آزمائشیں نہیں آتی اس وقت, اس, اس وقت تک اس کے اندر پختگی نہیں آتی وہ اسٹرانگ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ ایک لائم لائٹ سے ان کو بالکل ایک ڈاکنیس میں لے گئے دور دراز کے ایک مقام پر جہاں وہ ایک عام شخص کی طرح مزدوری کر رہے تھے وہ کسی کے ہاں ملازم تھے یہ بھی چیز نفس پر کتنی بھاری ہوتی ہے کہ ایک شخص ایسے ماحول میں رہ رہا اور پھر وہ اتنی محنت مشقت کی طرف آ جائے اور پھر ہر پیغمبر نے بکریاں چرائیں وہاں انہوں نے بھی بکریاں چرائیں اور تربیت کرنا سیکھا کیونکہ پیغمبروں کو پھر انسانوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہوتی اور انسانوں کے مزاج بہت مختلف ہوتے ہیں اور ان سب کے ساتھ صبر و تحمل چاہیے ہوتا ہے یہ چیزیں کسی اسکول میں پڑھ کے یا کتابیں پڑھ کے نہیں آتی جب تک انسان فیلڈ میں نہ آئے تو یہ پیغمبروں کے لیے بکریاں چرانا ایک فیلڈ ورک ہوتا ہے جو نبوت ملنے سے پہلے اور انسانوں کے ساتھ ڈیلنگ سے پہلے ان کو ایک طرح سے اس تربیت سے گزارا جاتا ہے تو بہرحال علیہ السلام اب ایک پختہ میچیور انسان کی حیثیت سے دوبارہ واپس مصر آ رہے ہیں اور اب اللہ سبحانہ و ان کو اپنا پیغام دے کے بھیجتے فرآون کی طرف مس علیہ السلام نے کیا میرے آکا میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں ڈرتا ہوں کہ مجھے مار ڈالیں گے اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے فصیح اللسان ہے اچھا بولتا ہے اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دیجیے تاکہ وہ میری تائید کرے یعنی ایک اکیلا دو گیارہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے فرمایا ہم تیرے بھائی کے ذریعے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے یعنی اللہ سبحانہ و کی طرف سے تو مدد ہوتی ہے لیکن انسان چونکہ ایک مادی انسان ہے فانی انسان ہے اس کو انسانوں کی بھی مدد چاہیے ہوتی ہے سپورٹ چاہیے ہوتی ہے اور یہ ایک بالکل فطری جذبہ ہے اسی لیے اللہ سبحانہ و نے نقصان سے بچنے کے جو چار طریقے بتائے اس میں ایمان عمل صالح ایک دوسرے کو حق کی تلقین یعنی ایک مورل سپورٹ اور ایک دوسرے کو انکرج کرنا خیر اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرنا اور پھر و تواز و یہ بھی انسان کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب اس پر کوئی مشکل وقت آئے تو دوسرا اس کی ہمت بندھانے والا ہو اور اس میں اللہ سبحانہ و نے پیغمبروں کے لیے بھی یہ انتظام فرمائے کیونکہ مقابلہ بہت سخت تھا اور آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ نے ان کے اوپر روپ ڈالا ہوگا ورنہ پھر کے دربار میں پہنچتے ہی وہ کچھ بھی کر دیتا لیکن انہوں نے جا کے پورے کانفیڈینس کے ساتھ اپنا میسج کنوے کیا کہتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے فرمایا ہم تیرے بھائی کے ذریعے ترہ ہاتھ مضبوط کریں گے تم دونوں کو ایسی سطوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے یعنی تمہارا ایک ایسا روپ ڈالیں گے کہ وہ ان کے دلوں کو ہلا دے گا ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروکاروں کا ہی ہوگا فلما جاءہم موسا بیاتنا بی بینا تن کالو مذا اللہ سحر مفترا وما سمعنا بہادا فی آبا پھر جب مصع السلام ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں مگر بناوٹی جادو ہے اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا سے کبھی سنی ہی نہیں یہ کس قسم کی تم باتیں کر رہے ہو کہ اللہ کی عبادت کرو مص السلام نے جواب دیا میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہونا ہے یقین ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے اور فرعون نے کہا اے اہل دربار میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا یعنی میں ہی خدا ہوں حامان ذرا اینٹے پکوا کے میرے لئے ایک اونچی عمارت تو بنواؤ یہ مذاق کے طور پہ کر رہا تھا نہ کہ اسے کوئی عمارت بنانے کا آرڈر دے رہا تھا شاید کہ اس پر چڑھ کے میں موسی کے خدا کو دیکھ سکوں میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں. یعنی انتہا درجے کی وہاں انسلت کی جا رہی تھی اور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 اپنی قوم کو جہنم میں لے جانے والے ہوں گے جو دنیا میں غلط رہنمائی کرنے والے ہیں اور قیامت کے دن وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لانت لگا دی اور قیامت کے روز وہ بڑی قواہت میں مبتلا ہوں گے یعنی اس دن ذلیل اور رسوا ہوں گے قرون اللہ اللہ کرون پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسی علیہ السلام کو کتاب اتا کی یعنی تورات. لوگوں کے لیے بصیرت کا سامان بنا کر ہدایت اور رحمت بنا کر شاید کے لوگ سبق حاصل کریں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے مغربی گوشے سے مراد جزیرہ نمای سینا کا وہ پہاڑ جہاں اللہ سبحانہ و نے موسی علیہ السلام کو احکامات دیے تو اس کے مغرب کی طرف اشارہ ہے. جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمان شریعت عطا کیا اور نہ تم شاہدین میں شامل تھے وہ ستر نمائندے جن کو موسی علیہ السلام پہاڑ پر لے کر گئے تھے کہ آپ ان میں بھی نہیں تھے کہ آپ یہ سارا منظر دیکھ رہے ہوں بلکہ اس کے بعد آپ کے زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت زمانہ بھی گزر چکا ہے تو محل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے مگر اس وقت کی یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں اور تم طور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے اب یہاں اس نظریے کی بھی تردید ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں اس طرح کی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اس جگہ میں موجود نہیں تھے اس جگہ بھی نہیں تھے یہ سب ہم وہی کے ذریعے آپ کو بتا رہے ہیں اور اس بات سے منع کیوں کیا جاتا ہے یہ بات کیوں اس طرح کرنا یا کہنا منع ہے کیونکہ اس سے اللہ سبحان و کی ذات میں شرک ہو جاتا ہے صرف اللہ سبحانہ و ایسی ہستی جو ہر وقت ہر جگہ دیکھ رہے ہیں اور ہر جگہ ان کا علم ہے باقی چاہے کوئی پیغمبر ہو یا کوئی نیک بزرگ ہو ان کا علم محدود ہے ان کا درجہ اور مقام باقی انسانوں سے بلند ہے مگر اللہ سبحانہ و کے علم میں شریک نہیں مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تم کو یہ معلومات دی جا رہی ہیں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 کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو موس علیہ السلام کو دیا گیا تھا کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے ہیں جس سے پہلے موس علیہ السلام کو دیا گیا انہوں نے کہا کہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور کہا ہم کسی کو نہیں مانتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اچھا تو لائیے اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو اگر تم سچے ہو تو میں اس کی پیروی اختیار کر لوں گا اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو خدائی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے یعنی اس کو پتا ہی نہیں کہ اس کے رب نے اس کے لیے کیا فرمایا اور وہ صرف جو اس کے اپنے دل میں آتا ہے یا جو اس کی عقل سجھاتی ہے وہی کرتا چلا جا رہا ہے اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا اور نصیحت کی بات پیدر پہ پی ہم نے پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ اپنی غفلت سے ہوں بے دار ہوں اور نصیحت کی بات پے در پے ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں یعنی ہم نے تو حق پہنچانے کا اور نصیحت کرنے کا حق ادا کر دیا لیکن اب یہ ان کے ذمہ ہے کہ وہ اس کو کس طرح قبول کرتے ہیں اللہ دینا آتینا کتاب ہی جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں یعنی سب تو نہیں لیکن جن کو اللہ نے توفیق دی یہاں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پا کر آپ سے ملاقات کے لیے آیا تھا اور جب انہوں نے آپ کا کلام سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ قریش کی ساری دھمکیوں کے باوجود مسلمان ہو گئے اور جب یہ قرآن ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے ہے ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں یعنی ہم تو اسی چیز کو مانتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دو بار دیا جائے گا یعنی اہل کتاب میں سے جو شخص مسلمان ہوتا ہے اس کے لیے دگنا اجر ہوتا ہے بما صبر جائز کے کہ انہوں نے صبر کیا وہ یدر بالحسنت اور وہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں یعنی ان کی اخلاق بھی بہترین ہیں. وَمِمَّا ينفقون اور جو کچھ ہم نے انہیں رسک دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں یعنی اپنے مال میں سے بھی اثار کرتے ہیں وہ اضاسم اللہ دن اور جب انہوں نے بہودہ بات سنی یعنی قریش کی طرف سے بری باتیں سنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا اسلام کے اوپر مزاق کی باتیں تو یہ کہہ کر اس سے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے تمہارے اعمال تمہارے لیے تم کو سلام ہے ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہتے یعنی انہوں نے برائی کے بدلے میں برائی نہیں کی بلکہ ان سے معذرت کر لی ان کلا تہدیم احباب کن یشا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسانوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے ہم جن سے محبت کرتے ہم چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف آئیں لیکن باوجود اس کے کہ ہماری خواہش یا تمنا ہوتی ہے بعض اوقات بات ویسی بنتی نہیں اس لیے انسان کو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے مگر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی انسان یا ہم خود کسی کا دل پھیر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے یعنی جو چیز انسانوں کی ہدایت میں رکاوٹ ڈالتی ہے وہ ان کے کچھ خوف ہوتے ہیں کہ اگر ہم سیدھے رستے پر آ گئے تو ہمارے لیے دنیا میں بہت سی مشکلات ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ قریش کو بھی سمجھا رہے او نرمن کیا یہ واقعہ نہیں کہ ہم نے ایک پرمن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا جس کی طرف ہر طرح کے سمرات کھچے چلے آ رہے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں یعنی وہ ڈرتے تھے کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے تو ہمارے دنیاوی بینیفٹس ختم ہو جائیں گے ہماری سرداریاں چلی جائیں گی تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا دیکھو شروع سے تمہارے پاس اس حرم کی وجہ سے اللہ کی بے شمار نعمتیں وافر مقدار میں موجود ہیں اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کی بات مانو اور وہ اپنی نعمتیں تم سے چھین لے تو اکثر لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ رازق اللہ ہے اور امن اور سلامتی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اس لیے انسان کو دنیاوی نقصان سے ڈر کر اللہ کی بات سے انکار نہیں کرنا چاہیے دور نہیں ہونا چاہیے وہ کم اہلک نام قریت بکرت تم معیشت کا خوف کرتے ہو کہ تمہارے مالی معاملات میں مشکل ہو جائے گی دیکھو کتنی بستیاں تمہارے آس پاس آج سمود قوم لوت قوم سبا جو دنیا کی سب سے زیادہ مالدار قوم تھی تم دیکھو وہ اپنی معیشت میں کتنے اسٹرانگ تھے لیکن ان کا حال کیا ہوا وہ کتنا اطراع تھے اپنی ترقی پر سو دیکھ لو ان کو کس طرح ہم نے تباہ کیا یعنی اے اہل مکہ تم اس وجہ سے اسلام قبول نہیں کرتے کہ تمہاری معیشت پر حرف آئے گا مشکل ہوگی تمہیں مالی معاملات مشکل ہو جائیں گے دیکھو ان لوگوں کا کیا حال ہوا جن کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود تھی دیکھو ان کے مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا وہ بستیاں جب تباہ ہوئی تو اس کے بعد آج تک آباد نہ ہوئی کوئی جا کے وہاں رہا بھی نہیں آخر ہم ہی وارث ہو کر رہے اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے وہ ماں او من تم ان شی ان فمتا دنیا و زینت انسانوں کے پاس جو کچھ ہے وہ تھوڑے فائدے کا ہے چند دن کے لیے ہے یہ یہاں ہی کی رونق ہے یہی رہ جائے گی وہ ماں اند اللہ خیروم ابقا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے پائیدار ہے دنیا کی بہترین سے بہترین چیز کا انجام زوال ہے چیزوں کے رنگ خراب ہو جاتے ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہیں آؤٹ آف فیشن ہو جاتی ہیں ان کی ویلو کم ہو جاتی ہے انسان کو بعض اوقات مشکل حالات میں ان کو ڈسپوز آف کرنا پڑتا ہے لیکن اللہ سبحانہ و کے پاس جو نعمتیں انسان کے لیے رکھی ہیں ان میں سے کوئی چیز نہ اس کی رنگت خراب ہوگی نہ اس کی ویلیو کم ہوگی اور نہ ہی وہ انسان سے کوئی چھین کے لے جا سکے گا افلاتا کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے بلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا بھی ہو کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سرو سامان دیا ہو پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو یعنی ایک وہ شخص ہے جس کے پاس صرف دنیا کی عارضی زندگی کے سامان ہے اور ایک وہ جس کے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے تو ان میں سے زیادہ فائدے میں کون ہے اور بھول نہ جائیں یہ لوگ اس دن کو جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے یہ قول جن پر چسپا ہوگا وہ کہیں گے اے ہمارے رب بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں یعنی ہم نے ان کو زبردستی گمراہ نہیں کیا وہ ہمارے پیچھے چل پڑے یہ ہمارے تو بندگی نہیں کرتے تھے یعنی اپنے نفس کے بندے بنے ہوئے تھے ان کو جو چیز سوٹ کی انہوں نے وہی اختیار کر لی پھر ان سے کہا جائے گا پکارو اب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریقوں کو یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ ان کو کوئی جواب نہ دیں گے ان کی مدد کو نہیں آئیں گے اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے اور بھول نہ جائیں یہ لوگ وہ دن جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کا حساب لے گا کہ جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا تھا ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوچے گا اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھی سکیں گے دنیا میں ہوتا ہے کہ انسان کو اگر کسی بات کہا مطلب سمجھ نہ آرہا ہو یہ جواب نہ آرہا تو وہ دوسرے سے مدد لے لیتا ہے لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کی مدد کرے گا بھی نہیں اور انسان لے بھی نہیں سکے گا البتہ جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں سے ہو وَرَبُّكَ يَخْلُكُ مَا يَشَاءُ وَيَخْطَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةَ سُب تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے اور وہ خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں اور اللہ پاک ہے اور بلند و بالہ تر اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا اور ان میں سے جس کو چاہا اپنے کام کے لیے چنا اور منتخب کیا اور پھر ان کو جتنے چاہے اختیارات دیئے لیکن کسی کو بھی اپنی خدائی میں شریک نہیں کیا میں کہ پیغمبروں کو بھی نہیں کیا تیرا رب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ ظاہر کر رہے ہیں وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ اگر اللہ تعالی قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات تاریخ کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے یہاں اللہ کی طاقت اور اختیار کا پتا چلتا ہے اور اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کے بے اختیار ہونے کا کیا تم سنتے نہیں ہو ان سے پوچھو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن تاری کر دے تو اللہ کے سوا کون سا مابود ہے کون سی ایسی ٹیکنیک ہے ٹیکنالوجی ہے تمہارے پاس کہ تم رات کو دن میں یا دن کو رات میں بدل سکو تو اللہ کے سوا وہ کون سا بابود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو یعنی یہ سورج جو ہمارے سر پہ ہو اگر ڈوبنے کا نام ہی نہ لے تو ساری دنیا میں مل کے اس کو غروب نہیں کر سکتی یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کر سکو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو شاید کہ تم شکر گزار بنو یاد رکھیں یہ لوگ وہ دن جب کہ وہ انہیں پکارے گا پھر پوچھے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے پھر کہیں گے لاؤ اپنی دلیل یہ کون گواہ ہوں گے جو پیغمبر یا انیک لوگ لوگوں کو ہدایت کے لیے اللہ تعالی نے مقرر کیے تو وہ اپنی قوم کے بارے میں بتائیں گے کہ جب انہوں نے حق کی بات کی تو انہوں نے مانی یا نہیں مانی یہ بھی اللہ تعالیٰ ایک طرح سے حجت تمام کریں گے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف سے ہے اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھر رکھے تھے اب یہاں قارون کا قصہ آ رہا ہے ان قارون موسا فل آتئینا من القنظما مفا لتنسبتی یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون موسا علیہ السلام کی قوم کا شخص تھا پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا تھا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی کارون بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا کہا جاتا ہے کہ موسی علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا علیہ السلام کے والد اور کارون کے والد دونوں سگے بھائی تھے اس نے اپنی قوم سے بغاوت کی سرکشی کی ان کا ساتھ چھوڑا اور فرعون کا ساتھ دیا اور کہا جاتا ہے کہ فرعون کا مقرب ہونے کی وجہ سے یہ اتنا زیادہ مالدار ہو گیا تھا کہ اس کے اتنے زیادہ خزانے تھے کہ جن کی صرف کنجیاں انسان اکیلا نہیں اٹھا سکتا تھا عام طور پہ آپ دیکھیں نا کہ ایک چابی لگا کے ایک تالا لگا کے بہت کچھ آپ رکھ سکتے لیکن وہ اتنی مال و دولت اکٹھی کر چکا تھا اور اسی دولت کی وجہ سے اس کے اندر سرکشی آ تھی اور اس نے اپنا دین بھی چھوڑ دیا اور اپنے لوگوں کو بھی چھوڑ دیا اور الٹا فرون کے ساتھ مل کر علیہ السلام کی مخالفت کرنے لگا اور دولت اتنی زیادہ تھی کہ اس کی جو کنجیاں تھیں وہ ایک انسان نہیں ایک پورا طاقتور انسانوں کا گروہ اس کو باقاعدہ اٹھاتا تھا تب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتی تھی تو پھر خزانے اور اس کے جو جتنے بھی ایسٹ تھے اس کا آپ اندازہ کر سکتے کہ وہ کتنے زیادہ ہوں گے لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اتنا مال و دولت ہوتے ہوئے بھی اور دنیا کی سب سے بڑی اس وقت کی طاقت کا سب سے مقرب ہوتے ہوئے بھی انجام کیا ہوا ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا پھول نہ جا اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا اس دولت کی وجہ سے غرور نہ کر جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر یعنی دنیا کی ضروریات بھی پوری کرو اور آخرت کے لیے بھی کچھ خرچ کرو احسان کرو جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے یعنی اس کو نصیحت کی گئی اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کرو اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا تو اس نے کہا یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی وجہ سے دیا گیا جو مجھے حاصل ہے اور دنیا کے بہت سے لوگوں کو یہی دھوکا ہوتا ہے کہ جو کچھ انہیں ملا وہ ان کی اپنی ذاتی قابلیت کی وجہ سے حالانکہ ان سے زیادہ بھی قابلیت اوروں کے پاس ہوتی ہے مگر ان کے پاس وہ سارا مال و دولت نہیں ہوتا تو یہ اصل میں اللہ کی تقسیم ہوتی ہے کہ جس کو جتنا چاہے نوازے اب اس کو اللہ سبحان و تعالی کی طرف منسوب کرنے کی وجہ اس نے کہا میرے اپنے کمالات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم اس لیے سیکھا کہ علماء کے سامنے فخر کرے بے وقوفوں سے بحثیں کرے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں داخل کرے گا کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمیت رکھتے تھے ان کے آس پاس لوگوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی اور بہت ریسورس فل لوگ تھے اور اس کے ساتھ یہ کہ ان کی قوت بھی بہت تھی بہت پاورفل لوگ تھے انفلوئنشیل تھے لیکن ان کا انجام کیا ہوا یہ بھی کہتے ہیں کہ قارون جو تھا واقعی بہت پڑھا لکھا بھی تھا اس کے پاس دنیا کا علم بھی تھا اور تورات کا بھی بڑا عالم تھا لیکن اس کے باوجود اس کا دماغ گھوم گیا اور دنیا کی محبت نے اس کے عقل پہ پر پر پردہ ڈال دیا تو اسی لیے اللہ تعالی فرماتے کیا اس کو علم نہیں کہ پچھلی قوموں کا حال کیا ہو چکا ہے اسے اچھی طرح پتا ہے مجرموں سے تو ان کے گناہ پوچھے نہیں جاتے تو وہ خود ہی اتنے آبیس ہوتے ہیں کہ بتانے کی ضرورت نہیں ان کو ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے اپنے پورے تھارٹ میں نکلا یعنی اپنے مال و دولت کی نمائش بھی ان غریب مظلوم بنی اسرائیلیوں کے سامنے کرتا تھا جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے بنی اسرائیل میں سے وہ اسے دیکھ کے کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی ملتا جو کارون کو دیا گیا یہ تو بڑا ہی نصیب والا ہے بڑا خوش قسمت ہے لوگ اسی کو خوش قسمت سمجھتے ہیں جس کے پاس مال زیادہ ہو مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پہ اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے یعنی یہ تم کارون پہ کیوں ریج رہے ہو دیکھو جو ایمان کی دولت ملی ہے اس پر شکر کرو اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو اب نتیجہ کیا ہوا انجام کیا ہوا آخر کار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا اور نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے کہ کاش ہمیں بھی یہ سب کچھ ملے کہنے لگے افسوس ہم بھول گئے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کچھ آدھا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نفا طلا دیتا ہے یعنی یہ سب اللہ کے اپنے فیصلے ہیں اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھنسا دیتا یعنی ہم نے یہ تمنا کی تھی کاش ہم بھی ایسے ہو جائیں تو اس کا انجام جو ہوا تو یہ اللہ نے ہمیں بچا لیا ورنہ ہم بھی اس کے ساتھ نیچے جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص ایک جوڑا پہن کر سر کے بالوں میں کنگھی کیے ہوئے اتراتا جا رہا تھا اس کو اپنا آپ بہت اچھا لگ رہا تھا فخر اور غرور سے چل رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اب وہ قیامت تک اس میں دھستا رہے گا افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ کافر فلا نہیں پاتے تھے اب یہ ٹیکنیکلی کافر شخص نہیں تھا تھا وہ اپنے وقت کا مسلمان لیکن اس کی حرکتیں ایسی ہی تھیں جیسے کسی نا کافر کی ہو سکتی ہیں تو انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور غلطی کیا تھی ان کی یہ غلط فہمی مس انڈرسٹینڈنگ کہ دنیاوی خوشحالی اور دولت مندی ہی اصل کامیابی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ اصل کامیابی نہیں ہے اصل کامیابی کیا ہے کہ انسان اللہ کو راضی کر لے تِلْقَدَارُ الْآخِرَةَ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَلَا عَاقِبَةً لِلْمُتَّقِينَ وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لئے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے سرکشی نہیں کرتے تکبر نہیں کرتے جو متکبر بن کے نہیں رہتے جو غرور نفس کا شکار نہیں ہوتے اور اس کے ساتھ ساتھ فساد بھی نہیں کرتے اور انجام کار تو تقوی والوں ہی کے حق میں اچھا ہے اور تقوی کیا ہے ایک کانشس لائف انسان محتاج زندگی بسر کرے اس کو اپنے صرف ظاہر میں نہیں اندر چھپی ہوئی خرابیاں بھی محسوس ہو اور ہر معاملے میں وہ پھوک پھونک کے قدم رکھے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرے تو جو لوگ محتاج زندگی بسر کرتے اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنا وقت گزارتے ہیں اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ انجام ان کا اچھا کر دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو سب سے زیادہ کسرت کے ساتھ جنت میں اللہ کا تقوی یعنی اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق لے کر جائیں گے اور جو ایسے تقبر کرتے ہیں اور غرور کرتے ہیں اور اپنی انجام کو بھول جاتے ہیں تو اللہ سبحان و تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے منجا اب الحسن اطف جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے اور جو برائیاں لے کر آئے تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے وہ عمل کرتے تھے یعنی اللہ کا قانون اتنا صاف ہے اتنا واضح ہے اتنا کلیئر ہے کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں اور اس کی کوئی بہت بڑی وضاحت بھی نہیں کہ ہر شخص جو اچھا کرے گا اس کو اچھا بدلہ مل کے رہے گا اور جو برا کرے گا اس کا بھی ذمہ اس پر ہے کل قرآن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقین جانئے کہ جس نے یہ قرآن آپ پر فرض کیا ہے وہ آپ کو ایک بہترین انجام تک پہنچانے والا ہے یعنی اس نے آپ پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ آپ خل کے خدا کی بھلائی کے لیے ان کو اللہ کا پیغام پہنچائیں آپ کو اس پیغام کے پہنچانے میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں آپ یہ نہ سمجھیے کہ اس سے آپ کا مشن مکمل نہیں ہوگا نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین انجام تک پہنچائے گا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 یعنی ان پر عمل کرنے سے یا ان کے پیغام کو آگے پہنچانے سے جو بات جیسی اتری ہے ویسی ہی پہنچا دی جائے اپنے رب کی طرف دعوت دیجیے اور ہرگز مشرقین میں شامل نہ ہوئیے اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کل شعی انحال اللہ وجہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے لہ الحکم فرما روائی اسی کی ہے وہ اللہ ہی اور تم سب اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے یعنی سب کی واپسی اللہ ہی کی طرف ہے